آتا آتا آتا ہے. رب والسلام علی المرسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ وسلام یا رسول اللہ علی و اصحابک یا حبیب اللہ و اللہ نبی اللہ و نور اللہ رسول اکرم نور مجسم رحمتم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو میری میرے امتی کی پریشانی دور کر دے دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درو شریف پڑنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدری چینل کے ناظرین پیارے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دخیا کی غم خاری کے مقدس جذبے کے تحت مدری چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اس سلسلے اس کا فارمیٹ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آڈیو سوالات اور بعض اوقات ویڈیو سوالات یہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور جو روحانی علاج مانگا گیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات پر مشتمل دعائیں احادیث کریمہ میں منقول دعاؤں پر مشتمل اولاد اور وظائف اور روحانی علاج یہ پیش کرنے کی سائ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ للہ بہت سارے مدنی پھول ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہم اس سلسلے میں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل پر ان سارے سلسلوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ان اچھی اچھی نیتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادتیں بھی نصیب کریں آمین, امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کہ اپنے اس سلسلے میں آج کی پہلی آڈیو کال شامل کریں گزارش کروں گا مدنی التجا ہے کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر ہمتن گوش ہو کر اس پورے سلسلے میں شریک رہیں انشاءاللہ بہت ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت سارے روحانی علاج ہم سننے کی شہادت بھی حاصل کریں گے ان شاء اللہ اپنے سلسلے میں پہلی آڈیو کال شامل کرتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام حسین ہے میرا مسئلہ ہے شادی کا وہ میں دو مرتبہ میں رہتا ہوں میں دو سال کے بعد ایک جگہ گیا گیا پھر وہ جو اکتالیس بار صورت حالات اور میں نے دوسرے ملتان شریف سے لیا تھا وہ تھا ویزات کے تاریہ میں تو وہ بھی میں دو سال سے کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی کچھ کچھ مسئلہ کچھ حال نہیں ہو رہا ہے جن میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے اس کا کوئی مسئلہ حل بچا گیا کوئی ہمارے لیے دعا سما سجاد حسین بھائی انہوں نے دبئی سے غالبن ہمیں سوال کیا ہے شادی میں رکاوٹ ہے ان کا یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ تعویزات اتاریہ کے ساتھ مربوط ہیں یعنی انہوں نے بتایا کہ میں نے تاویزات اتاریہ سے کوئی ورد وغیرہ بھی لیا تھا تو انہیں روحانی علاج بتا دیجیے سید اللہ تبارک تعالی جن اسلام بھائی نے یہ قول کی ان کے نکاح میں حائل رکاوٹیں دور فرمائے یاد رکھیے دعاؤں کی قبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب ترین عمل یہ جن اسلام بھائی نے کول کی ہے یہ بھی توجہ سے سنے اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی جن اپنی حاجات کے لیے یہ مجرب عمل ہے جس کو نماز صلات الاسرار کہتے ہیں اس کو حضرت سیدنا امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریل لخمی شتنوفی نوفی اللہ تعالی علیہ نے بہجت الاسرار میں اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد صلات الاسرار مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر دو رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور بہتر یہ ہے اس میں کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کُل و اللّہ آہد پڑھی جائے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی حمد و صنا کریں ذکر کر لیں سورہ فاتحہ جو ہے اس کو حمد و صنا کی نیت سے پڑھ لیں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گیارہ مرتبہ درود پاک عرض کریں اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ یہ کہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ اوستنی وم <سلام> ددنی فی قدا حاجتی یا قادی الحاجات پھر جانب عراق گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر یہ کہیں یا غوثین یا فی اگتنی حاجتی یا قادیل حاجات پھر حضور اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی تمام جائز حاجات کے لیے دعا مانگیے جیسا کہ انہوں نے جنہوں نے کال کی تو انہوں نے نکاح کے لیے کہا کہ نکاح میں رکاوٹیں ہیں کافی یہ اولاد وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو یہی نواز جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق یہ پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی وارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جلد ان کی جو نکاح میں رکاوٹیں حائل ہیں وہ دور ہو جائیں گی ان شا شاء اللہ جیسا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہ فلاں وظیفہ بھی جو آپ لوگوں کی طرف سے بتایا گیا وہ بھی پڑھا ہے میں نے اور پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس ضمن میں میں ان کے لیے اور ان کے تبسل سے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سیدی امیر علی ست نے اپنی اس کتاب مدنی پنسورہ میں فیضان دعا یہ بھی ایک باپ باندھا ہے اس میں قبولیت دعا میں تاخیر کا ایک سبب اس عنوان سے اس ہیڈنگ سے ایک پوری روایت لکھی ہوئی ہے قنزول رمال کے حوالے سے وہ میں آپ کو سناتا ہوں ان شاء اللہ الرحمن جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اوراد اور وظائف پڑھتے ہیں تاخیر ہو جاتی ہے کام نہیں ہو پاتا تو بسا اوقات مایوسی چھا جاتی ہے کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ سرا کرو گے تو یوں ہو جائے گا اور میں نے تو یہ سارا کام کیا لیکن میرے ساتھ تو کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا افاقہ نہیں ہوا تو میرے پیارے اور مخترم اسلامی بھائیو ہو اوقات دعا کی قبولیت کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے سرور ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبر عیل علیہ سلامت سلام سے ارشاد فرماتا ہے ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے فرماتا ہے اے جبر علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروح یعنی نہ پسند ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک وطع کو اپنے نیک بندو کی گریہ وزاری پسند ہے تو یوں بھی بسا اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے اور اس مسلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس لیے جلدی نہیں مچانی چاہیے دعا کی قبولیت میں بھی اور یہ جو اوراد اور وظائف بتائے جاتے ہیں اللہ تبارکہ وطلیٰ کی دیزا کے حصول کے لیے ان اوراد اور وظائف کو پڑھیے انشاءاللہ الرحمن رب کی رضا بھی حاصل ہوگی اور جس نیک مقصد میں کامیابی کے لیے یہ ورد پڑا جائے گا انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی بھی, بھی نصیب ہوگی اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے امین النبی نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے ایک اور ریکارڈ سوال شامل کرتے ہیں صلی صل اللہ تعالیٰ علی محمد سر میں عمران بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ گجرات کے تحصیل سراہلگی سے سر میرا مسئلہ میں تقریباً چار پانچ سال سے نا کاروبار کے مسئلے میں بہت زیادہ پریشان جا رہا ہوں کاروبار تھی چار پانچ سال پہلے میں کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا تقریباً چار پانچ سال سے بالکل کاروبار تھا نا ایسے پتا چل رہا ہے کہ جیسے کاروبار بھی وہ ختم ہو چکا ہے پریشان در پریشانی جا رہی ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے عمران بھائی گجرات سے چار پانچ سال قبل تو کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار میں وہ بات نہیں ہے اور نقصان کی طرف جا رہا ہے روحانی علاج بتا دیجئے عمران بھائی اللہ وبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات آسان فرما کر آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت جلدہ فرمائیں آمین. روزگار کے حوالے سے ایک آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بلا ناغا سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی بار اور اس عمل کے اول آخر ایک ایک بار درو شریف پڑھ لے تو ان اس کی ہر حاجت پوری ہو اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی تو عمران بھائی آپ بھی اس وظیفے پر عمل کرنے کا معامل بنا لیں اور مسلسل سات دن تک بلا لگا اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کاروبار کے حوالے سے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے آسانیاں نصیب ہو جائیں گی اچھا یہ جی تو ہمارے عمران بھائی نے سوال کیا گجرات سے ان کو یہ جواب دیا گیا کئی ہمارے کاروباری اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کاروبار اچھا چل رہا ہے اور پھر ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے اور کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فوراً بعض کے ذہنوں میں اس طرح کے بس سے آ جاتے ہیں کہ کسی نے بندش کروا دی ہوگی یا کسی نے جادو کروا دیا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو ظاہری اسباب ہیں یا جادو ہے یا بندش ہیں اس سے ہٹ کر بھی کیا کاروباری طور پر اور رزق میں تنگی یا معاش میں تنگی کے کوئی اور اسباب بھی ہیں یا انہیں دو اسباب میں سے یعنی یا تو جادو کروا دیا ہوگا یا بندش کروا دی ہوگی انہی دو میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے کاروبار ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی اور بھی اسباب ہوتے ہیں مومن اس طرح دیکھنے آتا ہے کہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں اگر پہلے ان کا کاروبار مسلسل چل رہا ہوتا ہے ترقی کی جانب چل رہا ہوتا ہے بڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم اگر کاروبار میں زوال آنا شروع ہو جائیں تو اب وہ فوراً ان کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید مجھ پر کسی نے بندش کروا دی ہے یا مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے حالانکہ اس کے علاوہ کئی ایسے اسباب بھی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے رسک میں تنگی آتی ہے اور معاشی مسائل میں بھی جو ہے وہ تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اب اگر کاروبار میں تنگی آنا شروع ہو روزگار میں تنگی آنا شروع ہو تو اب ان کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے اسباب کیا ہیں کن وجوہات کے بنا پر یہ اچانک کاروبار میں زوال کیسے آ گیا تو اگر ان کے اسباب پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم ان پر عمل کرتے رہیں گے تو کاروبار میں انشاءاللہ برکت رہے گی اب کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے کاروبار میں تنگی آتی ہے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقاف ملالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف فضان سنت کے ایک باب آداب فارم میں تقریباً چوالیس اسباب تحریر فرمائے ہیں کہ ان اسباب کی بنا پر کاروبار میں روزگار میں یہ تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان چوالیس اسباب میں سے چند اسباب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا تو یہ بھی تنگی رزق کا سبب ہے اسی طرح ننگے سر کھانا جنابت کی حالت میں یعنی وسول فرض ہونے کی حالت میں بھی کھانا کھانا یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے اور نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا یہ بھی تنگی رسق کا سبب ہے اور دانتوں سے روٹی कतरना یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے اب دانتوں سے روٹی कतरना اب اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جو برگر وغیرہ اپنے دانتوں سے توڑ کر کھاتے ہیں یا رول وغیرہ یا سموسے وغیرہ اپنے دانتوں سے توڑ کر پھر اسے کھانا یہ سبب ہے تو اگر جب بھی کبھی ایسا اتفاق ہو کہ برگر کھانے کا اتفاق ہو یا رول وغیرہ یہ کھانے کا اتفاق ہو تو پہلے ہاتھ سے توڑ کر پھر کھانا چاہیے اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو یہ بھی تنگے رسک کا سبب ہے اسی طرح چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا خواہ اس میں پانی پینا یا اس میں کھانا کھانا تو یہ بھی تنگے رسک کا سبب ہے اور یاد رکھیے کہ مٹی کے درار والے ایسے برتن کے جس کے اندرونی حصے سے تھوڑی سی بھی مٹی اکھڑی ہوئی ہو تو اس میں کھانا ہرگز نہ کھائیے کہ میل کچیل اور جراثیم پیٹ میں جا کر یہ بیماریوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اسی طرح کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا یعنی کھانا کھانے کے بعد کچھ کھانا برتن میں ہی چھوڑ کر اٹھ جانا تو یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے اور رزق کا زیا پایا جاتا ہے اس میں اسی طرح جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھو لینا تو یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے تو خلال کرتے وقت جو ریشہ دانتوں میں سے نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے تو جب بھی خلال کرنا ہو تو دانتوں میں سے جو بوٹی وغیرہ کے ذرات نکلیں روٹی کے ذرات نکلیں تو دوبارہ نکلنے کے بجائے اسے باہر نکال دینا چاہیے اسی طرح کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے کھانے پینے کے برتن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ڈھانپ دینے چاہیے کہ بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں اور پھر وہ کھانا اور مشروب یہ بیماریاں لاتا ہے اسی طرح دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا یہ بھی تنگیز کا سبب ہے اگر کھانا کھانے کے دوران روٹی کے ذرات یا چاول کے دانے وغیرہ یا دسترخوان پر گر جائیں تو یہ فوراً اٹھا کر کھا لیں اور اٹھا کر کھا لینا یہ تو اس میں تو مقصرت کی بھی بشارت ہے اسی طرح تنگے رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رات کو جھاڑو دینا یہ بھی تنگے رسق کا سبب ہے اور کچرا وغیرہ یہ گھر میں ہی چھوڑ دینا یہ بھی تنگے رسق کا سبب ہے اسی طرح مشائخ کے آگے چلنا بزرگوں کے آگے چلنا اور ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ تنگے رسق کا سبب بھی ہے والدین کو ان کے نام سے پکارنا یہ بھی تنگے رسق کا سبب ہے بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا یہ بھی تنگی رزق کا سبب ہے بیت الخلاء میں وضو کرنا تنگی رزق کا سبب ہے چہرہ لباس سے خشک کر لینا گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا یہ بھی تنگی رزق کا سبب ہے پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا اور نماز میں سستی کرنا یہ بھی تنگی رسق کا سبب ہے نماز فجر کے بعد مسجد سے جلنے نکل جانا اور اپنی اولاد کو کوسنے یعنی بدعائیں دینے سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے کیونکہ اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بدعائیں دیتی ہیں اور پھر تنگ دستی کے رونے بھی روتی ہیں تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ کبھی بھی بچوں وغیرہ کو کوسنا نہیں چاہیے انہیں بدوائیں نہیں دینی چاہیے کہ خدا نہ خاصنا اگر وہ قبولیت کا وقت ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بدوا قبول ہو گئی تو پھر آزمائش میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اسی طرح تنگی رسک کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے گنا کرنا تنگی رسک کا سبب ہے جھوٹ بولنا یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے اسی طرح ٹوٹی ہوئی تنگی استعمال کرنا یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے اور ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا ان کے لیے بھلائی کی دعا نہ کرنا یہ بھی تنگی رسک کا سبب ہے اور ایک اور حجیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کا رس قطو کر دیا جاتا ہے کم کر دیا جاتا ہے تو یہ جو چند تنگی رزق کے اسباب بیان کیے اگر اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت کی مایا ناس تسنی فضا سنت کے باب آداب فام کا مطالعہ فرما لیں اسی طرح ایک وسالہ تنگی تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حدیت حاصل کر سکتے ہیں اور وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسی حوالے سے کافی معلومات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو اسباب آپ نے بیان کیے تو اس میں سے ایک ایک سبب اس پر مطلب بات کی جا سکتی ہے یعنی وہ اسباب ہیں کہ جس کے جس کو تنگی رزق کے اسباب میں سے بیان تو کر دیا گیا لیکن اگر بات ایک ایک مدنی پھول پر بات کی جائے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی اس میں سے مطلب یہ سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھیں تو وہ ذہنی طور پر بھی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے یعنی ننگے سر کھانا کھانا ذرات روٹی کے گرے ہوئے ہیں اس کو اٹھانا نہیں اور اسے دسترخوان پر پڑے رہنے دینا اس طرح پلیٹ میں جو ہے وہ کھانا جتنا نکالا ہے اتنا نہیں صاف کیا اور پلیٹ کو جو نہ وہ ادھورا چھوڑ دیا تو کھانے کا ضیاء ہو رہا ہے نماز میں سستی کر رہا ہے تو یوں بہت ساری باتیں ہیں ایک سبب یہ بھی جو بیان کیا گیا جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی وہ جیسے دانتوں سے روٹی کترنا اور برگر وغیرہ کھانے بھی اس میں شامل ہیں جب فیشن کے طور پر اسے دانتوں سے توڑ کر کھاتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو تنگی رزق کا سبب ہے تو میٹھی میٹھی اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین چند اسباب بیان کیے گئے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے برکت نہیں رہتی بندہ رونا روتا ہے اس بات کا تو یہ چند ایک اسباب بیان کیے گئے ان سے بچنا یہ ان رزق میں تنگی کو ختم کر دے گا اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے کے نگران کا ابھی کچھ عرصہ پہلے سنو بھرا بیان ہوا تھا معاشی بحران اور اس کا حل یہ الحمدللہ ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے اسے حاصل کریں اسے توجہ کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ ضرور سنیں آپ سننے کے بعد انشاءاللہ شاء آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ اس میں کئی ایسی چیزیں بیان کر دی گئی کہ جس سے بچ کر ہم اپنے رزق کی تنگی کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ ڈی وی ڈی معاشی بحران اور اس کا حل حاصل کیجیے اس کو دیکھیے اگر قریب میں آپ مکتبۃ المدینہ کا بستہ نہیں پاتے ہیں شاپ آپ کے اس ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں قریب میں شوپ نہیں ہے تو الحمد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو یہ اسکرین پر آپ اس کی پٹی دیکھ رہے ہیں اس پر آپ وزٹ کیجئے اس ویب سائٹ پر یہ معاشی بحران اور اس کا حل یہ ڈی وی ڈی یہ جو ہے بیان بھی موجود ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس کو سماعت کیجئے انشاءاللہ شاء بہت ساری برکتیں حصے میں آئیں گی ان شاء اللہ آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں سلو آئل الحبیب صلی اللہ متا علی محمد میرا نام گلفکار علی ہے والدہ کا نام منور بیگم ہے الصا <سلام> میں پچھلے چار مہینے سے بہت پریشان ہوں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام میرا نہیں ہوتا بالکل نہیں ہوتا ہے سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے پتہ نہیں کسی نے کیا کرایا قرضدار بھی بہت ہو گیا ہوں بہت قرض ہو گیا ہوں لوگوں کا دو چھوٹے بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کرائے کا مکان ہے بہت پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں مہربانی کر کے میرے لیے کچھ کریں یا بتائیں تو اللہ پار میری مصیبت پریشانیاں ختم کر ضرور بتاتے ذوالفِار علی بھائی انہوں نے کہا کہ بہت پریشانی ہے قرض داری کا بھی انہوں نے بیان کیا. انہیں روحانی علاج بتا دیتے. اللہ تبارک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے آمی. اور بار قرض سے ان کو جلد خلاصی عطا فرمائے آمی. آمین بجاین صلی اللہ علیہ وسلم چند ان کے لیے اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین کے لیے پیش خدمت ہیں یا مالکو یا مالکو یا مالک 90 مرتبہ نائنٹی ٹائم نو مرتبہ روزانہ جو نادار پڑھے انشاء اللہ تبارک و تعالی غربت سے نجات پا کر مالدار ہو جائے دوسرا حد نیک اور جائز کام سے قبل کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیس دفعہ یا نافعو یا اُن یا نافی اُُ بیس دفعہ یہ اور ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کام سے قبل یہ پڑھ لیا جائے تو وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و اچھا یہ جیسے انہوں نے محاورتن فرمایا کہ وہ مٹی میں ہات, سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے تو یہ ان یہ فرق کر لیں گے تو مٹی جی میں ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گا انشاءاللہ شاء تبارک مطلب ان کی مرضی کے مطابق کام پورا ہوگا یار یہ یہ چاہیں گے کہ جس کے حلال میں برکت ہو جو کام شروع کر رہے ہیں تو تبارک اس میں رزق کے حلال میں ان کی برکت ہوگی مزید انہوں نے اپنی قول میں قرضداری کا بھی تذکرہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی ایک مجرب عمل پیش خدمت ہے اس کو لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ یاد رہے گا یہ ایک دعا ہے سن لیجیے اللہ سواک پھر ایک کا سن بحلالک عن حرامک واغننی ان ہرام کو تا حصول مراد یعنی جو بھی آپ کی مراد جیسے رسک حلال کی آپ کو تمنا ہے آپ کی کاروباری پریشانیاں ہیں تو جب تک یہ دور نہ ہوں تو ہر نماز کے بعد کیونکہ نماز کی پابندی تو ہر وط کے لیے شرط ہی ہے تو ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیں اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اس دعا کے بارے میں حضرت سینا مولا مشکل کشاہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وضاح الکریم کا ارشاد ہے اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ از ادا ہو جائے گا اب صبح و شام کیا ہے صبح و شام کہا گیا سو سو دفعہ پڑھیں تو صبح و شام کی تاریخ بھی سن لیجئے صبح کہتے ہیں آدھی رات ڈلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح ہے اور شام زہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے یعنی جیسے سورج کے جو زوال کا وقت ختم ہوا ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام ہے اس پورے وقت میں جو اورات پڑے جائیں گے وہ شام میں پڑے کہلائیں گے اور آدھی رات سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک جو پڑے جائیں گے وہ صبح میں کہلائیں گے تو صبح شام آپ نے اس کو سو سو دفعہ پڑھنا ہے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگرچہ قرض ہنسنا لینا اور دینا درست ہے بلکہ کسی ضرورت مند کو بوقت ضرورت قرض دینا ثواب کی بات ہے احادیث میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں مگر جتنا ہو سکے قرض لینے سے فی زمانہ احتیاط ہی بہتر ہے کہ اس زمن میں حضرت سینا حکیم لکمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک نصیحت آموز کال سنیے آپ نے اپنے صاحب زادے کو یہ قول یہ نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا کیا بیٹے قرض لینے سے بچو کہ یہ رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے اس لیے قرض سے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے حتی امکان قرض لینے سے بچا جائے بندہ قرض لینے کی جب عادت پڑ جاتی تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وزیر اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور یوں وہ بارے قرض تلے دب جاتا ہے اور پھر وہی حکیم لکمار رحمت اللہ تعالی علیہ کا کال کہ یہ رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے کہ رات کو بندہ ٹینشن میں نیند نہیں آتی کہ قرض کیسے ادا کروں گا اور دن میں جو قرض خواہ ہوتے ہیں جنہوں نے قرض لینا ہوتا ہے اب ان کے ڈر سے جو ہے وہ چھپا رہتا ہے اور یوں رسوائی اس کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت تو یہ جو روحانی علاج بیان کیے گئے قرض ادا کرنے کے تعلق سے اور اسی طرح کاروباری پریشانی دور ہو جائے اس کے لیے جو روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے ذوالفقار بھائی اس کو آپ اختیار کر لیجئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے ساتھ ہی مدنی قافلے کی میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ ایک اور سوال شامل کرتے ہیں سلو حبی صلی اللہ متحدہ آئندہ قاسم ہے میرا گجرات کے رہنے والے ہیں میرے دو پانچ چھ سال سے بیمار ہیں جو درد میں آ رہا مہربانی کے کوئی کریں کوئی دعا کریں بہت پریشان ہے قاسم بھائی گجرات سے جوڑوں میں درد ہے روحانی علاج قاسم بھائی اللہ تبارکہ مطالعہ آپ کو اس مرض سے شفاطہ فرمائیں آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو, یا غنیو یہ پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا درد یہ جاتا رہے گا ساتھ ہی ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی سماج فرما لیجیے تا حصول شفا درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اول و آخر ایک بار درود شریف اور صورت الفاتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجیے اب وہ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجیے بسم اللہ الحب انجیرب ان سو اما اجیرو اللہ ہُن الب ان سو اما اجیرو تو آپ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیجیے ان اس اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ تاحصیل شفا عمل جاری رکھیے انشاءاللہ شاء آپ کے جوڑوں کا درد یہ جاتا رہے گا السلام علیکم جناب میں محمد اشفاقی سے بات کر رہا ہوں میرا حصلہ بہت کمزور ہے اس سلسلے میں مجھے ہیں بڑی مہربانی ماشاءاللہ عرب شریف سے اشفاق بھائی نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا حافظہ کی کمزوری کا روحانی علاج یہ ختم ہو جائے حافظہ کی کمزوری اس کے لیے چند علاج پیش خدمت ہیں یا علیموں یا علیم یا علیموں علیمو یہ روزانہ اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے صبح نہار مو پی لیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی حافظہ روشن اور مضبوط ہوگا اسی طریقے سے پانچوں نمازوں کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ یا کوی یا کوی یا کوی یو مرتبہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی حافظہ مضبوط ہوگا ایک درود پاک بھی ہے کہ وہ درود پڑھنے سے بھی الحمدللہ تبارک و تعالی حافظہ مضبوط ہوتا ہے بھول جانے کا مرض جو کہ آج کل بالکل عام ہے تو یہ ختم ہوتا ہے اس کا کس طرح پڑھنا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ بھی سن لیجیے مدنی پنصورا کے باغ فیضان درود صفحہ ایک پر لکھا ہے اللہ وسلم وبارک محمد کمالا نہایت کمالی کا ودا دا کمال ہی اس کی فضیلت یہ ہے اس درود کی کہ اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کا مرض ہو حافظہ بہت کمزور ہو کوئی بات پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں فوراً بھول جاتی ہے کوئی صورت یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہے کوئی بات کہی پیسے رکھ دیتے ہیں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں نسیان کا مرض ہے تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود کو کثرت کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ و تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ قوی ہوگا اور بھول جانے کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا آئی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب <سلام> <سلام> البلو چکوال سے مجھے میرا مسئلہ یہ ہے کہ سات سال ہو گئے مجھے شادی کی ہوئی ہے اور میری اولاد نہیں ہے آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نیت اولاد فرمائے اور میری جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے افضل بھائی چکوال سے شادی کو سات سال ہو گئے ہیں بے اولاد ہیں افضل بھائی اللہ ازل آپ کو بخیر و عافیت درازی عمر والی نیک اولاد بغیر آپریشن کے آتا فرمائیں حصول اولاد کے لیے روحانی علاج خدمت ہے آپ ان روحانی علاج کو پڑھتے رہیے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے جلد کرم ہوگا ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارا نمبر تیرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس پارہ نمبر تیرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس تین تین بار پڑھتے رہیں سماپت سنوا لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنالی مقیم سلا کی ومین ضروری رب قبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ایک بار پھر سمعات فرمالی دیئے جی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب تو یہ آیت مبارکہ یہ دعا ہر نماز کے بعد آپ دونوں میاں بیوی تین تین بار پڑھنے کا معمول بنائیے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے جلد کرم ہوگا ساتھ ساتھ ایک اور روحانی لاج بھی سماعت فرمالی لیجیے کہ ہر نماز کے بعد آپ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ دعائے ذکریہ علیہ سلاۃ والسلام بھی پڑھنے کا معمول بنائیے اب یہ بھی سماعت فرمالی لیجیے کہ دعا ذکریہ علیہ اللہۃ وسلام کون سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هب هب تو یہ دعا بھی ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جلد کرم ہوگا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک صالح اولاد نصیب ہوگی اللہ تبارہ کا وطالعہ کہ مقبول بندوں کی بھی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات عطا فرمائے ہیں اور ان دونوں دعاؤں کے متعلق آپ نے کہا کہ ایک کو کہا دعا ابراہیم اور ایک کو کہا کہ دعائے زکریہ علیہ ہمت سلام دونوں اللہ کے نبی ہیں اور ان کی جو دعائیں ہیں ان دونوں اللہ کے نبیوں کی یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور یہ دونوں دعائیں قرآن پاک کی آیات پر مشتمل ہے وہ روحانی علاج بتایا گیا یہ جی اختیار کر لیجیے ان شاء اللہ رحمان اس کی پائیں براکے جی آئیے شامل کرتے ہیں چاچے یا پتر گرفتار کرا تھا گرفتار یہ سلیم بھائی یونان سے غالی بند تھے اپنے اور چچا زاد بھائی کو کسی کیس میں جو ہے ایک کو گیارہ سال اور ایک کو بتایا کہ چوبیس سال سزا ہو گئی ہے تو انہیں رہائی کے لیے کوئی روحانی علاج بتاتے سلیم بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی اور چچا زاد بھائی کو قید سے رہائی عطا فرمائے ناجائز مقدمہ بازی سے اور قید سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اور پیش خدمت ہیں یا حکم یا حکم یا ہکاموں سخت مشکل آ پڑے یا جائز کام میں کامی کامیابی کے لیے جیسے سلیم بھائی پر بھی ابھی ان کے بھائی اور ان کے چچا زاد بھائی دونوں چوکے قید میں ہیں تو یہ ایک مشکل وقت ہے تو اس وقت میں یا حکاموں کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ خود بھی ورد کریں اور ان کو بھی یہ بتائیں وہ بھی اسی کو پڑھیں وضو بے وضو اس کو پڑھ سکتے ہیں اب وہ بساؤ کا درود پاک تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیا پھر یا حکاموں کا کثرت سے ورد کرتے رہیں اسی طرح یا عزیز جب آپ کسی افسر یا حاکم یا جج کے پاس جانے لگیں تو یا عزیز یا عزیز اکتالیس بار پڑھ کر جائیں انشاء اللہ تبار کو وہ حاکم یا جج یا افسر وغیرہ مہربان ہو جائے گا تیسرا بھی سن لیجیے بسم اللہ, الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب بعد نماز فجر اور رات کو سونے سے قبل یہ ورد پورا جو ہے سو مرتبہ پڑھیں اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک اور پڑھ کر سینے پر پھونک مار لیں نماز کی پابندی کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ بہت جلد آپ کے بھائی اور آپ کے جچازاد بھائی قید سے رہائی پا جائیں گے میرا نام مدثر ہے تو عرب میں رہتا ہوں مجھے کھانسی کی بہت مشکل ہے اس کا مجھے کوئی روحانی علاج بتا جی مدثر بھائی عرب شریف سے کھانسی کی شکایت ہے روحانی علاج اللہ باغ ان کے جو بھی مسالہ ہے حل فرمائے کھانسی کے لیے روزانہ کشمش یہ خشک چھوٹے چھوٹے انگور سوگی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے چالیس دانے اگر موافق آتے ہوں تو دگنے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور تین عدد بادام لے کر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پر دم کر لیجئے اور اس کھا لیجئے اور اس کے اوپر دو گھنٹے تک پانی نہ پیئے انشاءاللہ و تبارک و کھانسی میں بہت آپ اس کو مفید پائیں گے اور اگر بلغم بھی ہے تو اس سے بلغم نکل جائے گا اور مزید بنے گا نہیں ضرورت کشمش کی یعنی جیسے چالیس تعداد بتائی گئی ہے تو تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں اور اگر چھوٹے بچوں کو کھانسی ہو تو ضرورت کم بھی کر سکتے ہیں لیکن تا حصول شفاء اس علاج کو جاری رکھیے انشاءاللہ عزوجا ہاں یہ ایک اور دیکورڈڈ سوال شامل کرتے ہیں صلوا عل الحبیب صل الله تعالی علی محمد کہہ رہے میں بول رہا ہوں فضل الحسن رب میرا بیٹا تقریبا تین مہینے گھر سے رہ گیا ہے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے ہم پڑھیں دیرا غازی خان سے فضل حسین بھائی یہ تین ماہ سے بیٹا گھر سے غائب ہے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ بیٹا واپس آ جائے فضل حسین بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گمشدہ بیٹے کو جلد آپ لوگوں سے ملائیں آپ پریشان بنا وہ ہمت نہ ہاریں آپ کے لیے ابھی جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا بیٹا جلد آپ سے ملے گا انشاءاللہ اللہ غائب یا بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لیے کسی بزرگ کے ملار کے پاس اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر پارہ نمبر تیس سورہ و دشا کی آیت نمبر سات اور آٹھ بسم اللہ رحیم الرحیم جدا کا ون فہدا و جدا یہ دونوں آیت مبارکہ نو سو نوے بار پڑھیں اور پھر ایک بار پوری سورہ و الدحا پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل وہ واپس آ جائے گا اسی روحانی علاج کو ایک بار پھر سماس نمالی جئے کہ غائب یا بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لئے کسی بزرگ کے مدار کے پاس بیٹھ کر اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر پارہ نمبر تیس سورہ و الدحا کی آیت نمبر سات اور آٹھ وَوَجَدَكَ بَوْلًا فَحَدًا وَوَجَدَكَعَا إِلَن فَأَغْنَا یہ دونوں آیت مبارکہ نو سو بار پڑھیں اور پھر ایک بار پوری سورہ و الدوحہ پڑھ کر اس گمشدہ کے لیے واپسی کے دعا مائی ہیں انشاءاللہ سو وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ ایک اور روحانی لاجبی سماعت فرمالی جئے جی کہ عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس بار سورہ و بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر کھڑے ہو کر مکان کے دو گوشوں میں اعلان اور دو گوشوں میں تکبیر کہہ کر واپسی کے لیے دعا کیجیے کہ وہ گمشدہ بیٹا جو ہے وہ واپس آ جائے تو انشاءاللہ زوجل اللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ واپس آ جائے گا تو فضل حسین بھائی آپ بھی ان دونوں روحانی علاج پر عمل کرنا شروع فرما دیجیے ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا بیٹا ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ جائے گا ان شاء اللہ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا یہ جہاں علم دین کے حصول کا سبب بنا کرتا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ دنیا کے مسائل بھی حل ہو جاتے تو میں یہ دعوت پیش کرتا ہوں ہمارے ان اسلامی بھائی کو جنہوں نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کا بتایا کہ وہ گھر سے چلا گیا ہے تو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر دیجیے آپ کو روحانی علاج بھی بتائے گئے ہیں مدنی کافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا گمشدہ بیٹا جو ہے جلد آپ کو مل جائے گا آپ کو میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کا ایک مدنی کافلا سبز پور ہری پور ہزارہ میں سنتوں بھرے سفر پر تھا اس میں موجود ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی جان روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے آج بارہ برس ہو گئے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ان کے کنبے کی کفالت بھی ہمارے ذمے ہے اور تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ میں آشکان رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیجر سے مدنی قافلے کا مسافر بنا ہوا ہوں یعنی ان کی تنگ دستی بہت زیادہ بڑھ گئی مدنی قافلے سے واپسی کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد اب وہ قافلہ جب واپس پلٹ گیا اس کے ایک ہفتے کے بعد ایک مدنی مشورے میں وہی اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے بھائی کی گمشدگی کا اس طرح بیان کیا تھا بتایا تھا وہ بھی شریک ہوئے ان کے جذبات قابل دید تھے رو رو کر فرما رہے تھے الحمد مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کرم ہو گیا بارہ سال سے لاپتا بھائی جان کا فون آ گیا اور انہوں نے ہمیں ایک لاکھ پچیس ہزار روپے بھی روانہ کر دیے ہیں. جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو انشاءاللہ چلیں اللہ چلے قافلے میں چلو دور ہو سارے غم ہوگا رب کا کرم غم کے مارے سنیں قافلے میں چلو فضل بھائی ابھی مدنی قافلے میں سفر کیجیے دو رقط سلاۃ الحاجات ادا کر کے بیٹے کی واپسی کے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ افزا وجل مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل صلو, صلو اللہ حبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم محمد آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں علی الحبیب سلو اللہ, سلو اللہ, اللہ, اللہ, علی اللہ تعالی اللہ محمد میں سہیل بول رہا ہوں سولہ عرب سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو ایشو کو یہ روحانی علاج بتا دیں رقم اللہ سہیل ان کا سوال آپ نے سنا اللہ مبارک و تعالی ان سب کے حق میں بہتر فرمائے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 285 پر سلاط الحاجات ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہے آپ نے بھی, بھی سوال میں جو ہے سلاط الحاجات کا تذکرہ فرمایا تو وہ اسلامی بھائی بھی جن کا پچھلا سوال تھا اور یہ بھی سلاۃ الحاجات توجہ سے سن لیں اور اس کو جو طریقہ کار بتایا جائے اس کے مطابق کریں انشاءاللہ تبارک و اللہ تبارک و آپ کی دعا قبول فرمائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو یا چار رکعت جتنے آپ آسانی سے ادا کر سکیں اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سرائے فاتحہ اور تین بار آیات الکرسی پڑھیں اور بقیہ تین رکعاتوں میں جیسے چار پڑھ رہے ہیں تو بقیہ تین میں پہلی میں کلہ اللہ دوسری میں کل آعود برب الفلق اور تیسری میں کل آؤد برب الناس یعنی آخری تینوں قل جو ہیں وہ آخری تینوں رکعتوں میں پڑھیں اور اس کے بعد یہ رکعاتیں پڑھنا یہ چار رکعتیں پڑھنا ایسا ہے جیسے شب قدر میں آپ نے چار رکعتیں ادا کی ان کی فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن اوفی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی کوئی حاجت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو یا بنی آدم کی طرف یعنی کسی انسان کی طرف اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و صنا کرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے جبھی دعا بتائی جائے گی پھر اس کی فضیلت بتائی جائے گی اس دعا کے بعد کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتکا وعزائم مغفر مغفرتکا والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہو ولا ہم من اللہ فرچتا ولاحا ردن اللہ کا دا یا تو یہ دو رکعتیں پڑھنی ہیں اس کے بعد اللہ تبارک کی ہم دو ثنا یعنی کی نیت سے سرفاتیا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھ کر یہ دعا پڑھنی ہے جو دعوت اسلامی کے ایشاتی ادارے مکتبہ المدینہ کی متبوعہ مدنی پنسورا کے صفحات دو سو پر یہ لکھی ہوئی ہے تو یہ دعا آپ وہاں سے حاصل کریں اور یہ پڑھ کر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں مشاک کرام اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری تمام حاجتیں پوری ہوئیں تو سلاۃ الحاجات ادا کر کے اس حوالے سے جیسے جو ملک واپسی آنا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا گیا یا مدنی چینل کے دیگر ناظرین جن کے اپنے جو بھی جائز آپ کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سلات الحاجات بتائے گئے طریقے کے مطابق ادا کیجیے نہایت ہی مجرب عمل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اچھا اس کا ترجمہ بھی اگر آپ اگرچہ وہ ترجمہ تو نہ پڑ, نہیں پڑھنا ہے لیکن اگر اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیں تو یہ اس کی طرف رغبت اور بڑھ جائے گی اردو جو اس کا ترجمہ ہے ترجمہ بھی اس کا سن لیجیے اللہ الجل کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے پاک ہے اللہ الزل مالک ہے عرش عظیم کا حمد ہے اللہ الجل کے لیے جو رب ہے تمام جہاں کا میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں اور طلب کرتا ہوں تیری بکشش کے ذرائع اور ہر نیکی سے غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی کو میرے لیے کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ اور ہر غم کو دور کر دے اور جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے پورا کر دے اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان میری وہ حاجتیں جو تیری رضا کے موافق ہیں اسے پورا کر دے پوری کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے پریشانیاں اور مسائل دور فرمائیں آسانی, آسانی والی زندگی عطا فرمائیں آئیے ایک اور ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں میرا نام مختار احمد میری غازی کا نام غلام فاطمہ ہے میں ملتان کے قریب رہتا ہوں محمد برہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ میرا کام پورا نہیں ہوتا میں پڑھائی کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہوں اور میں کالج میں پڑھتا ہوں فسٹ ایئر میں لیکن وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے اور میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا اس کا مقصد بتائیں کیا ہے اور اگر اس میں کچھ مسئلہ ہے تو وہ بھی بتائیں اور اگر اس میں کسی بھی مصیبت وقار احمد بھائی ملتان شریف نظر اولیاء ملتان شریف سے کوئی کام پورا نہیں ہوتا یہ ان کے سوال کا خلاصہ تھا روحانی علاج بتا دیجیے وقار احمد بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائیں آپ کے مسئلے کے حل کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ سو مرتبہ یا مؤخرو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے ان شاء اللہ آپ کے سب کام پورے ہو جائیں گے ان شاء اللہ اور بدھ کے دن کے حوالے سے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کام بدھ کے دن سے شروع کیا جائے تو وہ ضرور پایا تکمیل تک پہنچتا ہے تو وقار احمد بھائی آپ بھی جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیں کسی بھی کام کی ابتدا کریں تو بدھ کے دن سے ہی کوشش کریں کہ ابتدا کی جائے کیونکہ بزرگوں کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی وہی کسی کام کی ابتدا فرماتے نئے کام کی ابتدا کرتے ہیں تو بدھ کے دن کا اہتمام فرماتے ہیں اور بدھ کے دن جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے وہ پایا تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے اور روز مردہ کے نیک اور جائز کام کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ ضرور کہہ لیا کریں تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ وہ کام بھی انشاءاللہ وہ پورا ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں اب جیسے آنے والا مہینہ مدنی ماہ محرم الحرام کا ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں آٹھ نو دس محرم الحرام کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور میرا پکا ارادہ بھی ہے پکی نیت بھی ہے تو اب میں نے اپنی اس نیت کے اظہار پر انشاءاللہ اللہ بھی کہہ دیا تو اب جب یہ قافلے کی تاریخیں آئیں گے تو اس وقت تک اس میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں تو اس انشاءاللہ شاء اللہ کہنے کی برکت سے وہ تمام رکاوٹیں اور مشکلات دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بہ آسانی وہ کام بھی انشاءاللہ جلد پورا ہو جائے گا تو ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے روحانی علاج کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت فرمانے کی جب بھی کوئی جائز کام کا ارادہ کریں کوئی بھی جائز کام کی نیت کریں تو ان شاء اللہ ضرور کہہ لیا کریں کہ ان اللہ اللہ کہنے کی برکت سے اس کام میں جو آنے والی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ دور ہو جائیں گے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے نقیبت کریں گے نہ سنیں گے ان اللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شریک ہوتے رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کوشش بڑھا دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کہہ لیا کریں اور ہر جائز کام جو مستقبل کے لیے ہو اس کے اس سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیں گے تو وہ کام آسان بھی ہو جائے گا اور پایا تکمیل تک بھی پہنچے گا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 السلام علیکم میرا نام عامر اکسل ہے میں نفقت سے بول رہا ہوں میں پڑھتا ہوں میرا دماغ پہنچ جاتا ہے میری آرڈر ہوتی ہوں میں کچھ پڑھنے کا میں پڑھتا ہوں میں بھول جاتا ہوں پانچ منٹ کے بعد دو سال ہو گیا ایک کتاب بتائیے مہربانی آپ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی مدنی نے عامر اسلم فون کیا تھا سبق پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور ذہن میں بیٹھتا نہیں آنکھیں درد کرتی ہیں روحانی علاج بتا دیجے اللہ تبارک و تعالی ان کا حافظہ مضبوط فرمائے جو یہ یاد کریں جو بھی اچھی باتیں یاد کریں اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرمائے کہ ان کو وہ یاد رہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ تقریباً ہر کتاب کے سرے ورق کو جیسے ہی کھولتے ہیں پہلے صفحے پر ہی ایک دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل یہ دعا اب وہ آخر درود پار کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ و تبارک و جو کچھ پڑھیں گے وہ یاد رہے گا آئیے آپ بھی وہ دعا سن لیجئے اور نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم کچھ پڑھا کریں گے تو اس سے قبل یہ دعا پڑھ لیا کریں گے اللہ مفت علینا شرعل رحمت یہ دیکھ لیجئے کہ مدنی پنچ سورہ اس کے بالکل سرے ورک پر ہی جو پہلا ہی پیج کھولا تو پہلے پیج پر اس کے جو ہے یہ دعا لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے تقریباً ہر کتاب کے شروع میں ہی یہ دعا لکھی ہوتی ہے اللہ مفت علینا, حکمتک بانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام یعنی اللہ جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور بزرگی والے اے عظمت والے اے بزرگی والے یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ و تبارک و تعالی آپ جو پڑھیں گے یاد رہے گا درد سر کے حوالے سے انہوں نے کہا سورہ تقاصر الحاق متأثر تیسرے پارے میں سورت ہے یہ سورہ مکمل ایک دفعہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جس کو درد سر ہو اس کو دم کر دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درد سر میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ یہ کبھی اتفاقیہ درد سر ہو جائے تو یہ دم کر لیں پھر بھی نہ جا رہا ہو ڈسپریم کھانے کے بعد یہ اس کی دو ٹکیاں لے لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی درد جاتا رہے گا پھر بھی نہ جائے یعنی آپ نے دم بھی کیا دوا بھی لے لی دعا بھی کی لیکن پھر بھی درد سر نہیں جا رہا تو مدنی مشورہ ہے کہ اپنے آنکھیں چیک کروا لیجیے آنکھوں کا ٹیسٹ کروا لیجیے ہو سکتا ہے نظر کمزور ہو اگر نظر کمزور ہو تو اینک چشمے کا استعمال کیجئے انشاءاللہ تبارک و دردے سر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے کول ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجیے ڈبل اسکرین پر انشاءاللہ یہ نمبر آپ دیکھیں گے اسی طرح شرح رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے اس کے لیے فون نمبر ہمارا نوٹ کیجئے ڈبل جیسے ہم نے ابھی انشاءاللہ اللہ کہہ کر اچھی اچھی نیتیں کی تھیں ایک نیت اور کرواتا ہوں انشاءاللہ اللہ آج رات خوابوں کی تعبیریں براہ راز مدنی چینل پر خصوصی نشریات برائے یو کے یہ سلسلہ ہوگا رات بارہ بجے انشاءاللہ عزوجل وہ سلسلہ بھی ضرور دیکھیں گے اس بھی شریک رہیں گے انشاءاللہ شاء اسی طرح یہ روحانی علاج کا سلسلہ ہمارا آج کا انشاءاللہ بروز پیر سپہر تین بجے نشر مقرر یعنی ریپیٹ مدنی چینل پر نشر ہوگا فیڈ بیک ایڈریس ہمارا نوٹ کیجئے فیڈ بیک مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ویب ایڈریس جیسے ہم نے درمیان سلسلہ بھی یہ سنا ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں ڈبلو ہمارا پوسٹر ایڈریس وہ بھی نوٹ فرما لیجئے سلسلہ روحانی علاج عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اور اس کی برکتیں سمیٹتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیتیں خیر اور سلامتی اعتبار فرمائے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین بجاین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مصائب میں کبھی سے شکایت